سرکار مدینہ راحت قلم وسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان حضرت بن کام رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرائض کے علاوہ اپنا تمام وقت آپ پر درود پڑھنے میں خرچ کروں گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اوبئی اگر یہ کرو گے تو یہ درود پڑھنا تمہاری تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا صلو علی حمید صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے اسلامی بھائیوں سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی مبارک زندگی کا ایک بڑا ہی پیارا پہلو آپ کا زہد مبارک اور آپ کا قناعت اختیار کرنا ہے دنیا میں آپ کا رغبت نہ رکھنا یہ پیارے آکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا حصہ تھا زہد و قناعت کسے کہتے ہیں اور ہمارے آکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زہد کا عالم کیا تھا اس کے لیے علماء نام تحریر فرماتے ہیں کہ زہد کا مطلب تو یہ ہے کہ ترک دنیا رغ بطن فیما دنیا کو چھوڑ دینا اس ثواب اور اس رضا کی خاطر جو اللہ کی بارگاہ میں ہے اللہ کی بارگاہ میں موجود ابدی سرمدی دائمی نعمتوں اور اللہ تعالی کی دائمی رضا کی خاطر دنیا کے اندر بے رغبتی اختیار کرنا بقدر گزارا پر کفایت کرنا اور اس سے زیادہ کو طلب نہ کرنا زہد اس کا نام ہے پیارے آکا صلی اللہ علیہ واری وسلم اپنی تمام تر حیات ظاہری کے اندر کیسے گزارا فرمایا کرتے تھے آپ کا انداز زندگی کیا تھا اس میں ہمارے لیے یہ بہت سے درس بھی ہیں کیونکہ ہمارے آج کی زندگی جو ہے یہ دنیا کی طلب میں مال کی طلب میں اخائشوں کی طلب میں راحتوں کی تلاش میں محض دن رات دنیا کی طلب کے اندر ہی ہماری زندگی گزر رہی جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وََ وسلم کا جو طرز عمل تھا وہ اس سے بہت مختلف تھا اور ہمارے لیے حقیقی اسوا نمونہ اور قابل اتباع زندگی جو ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ول وسلم کی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثه ایام تباعا من خبز حتى مبال السديده فرمایا کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے مسلسل تین دن تک پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو مسلسل تین دن پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو ایسا کبھی میرے تجربے اور میرے مشاہدے سے نہ گزرا مراد یہ کہ اگر ایک دن پیٹ بھر کر کھانا کھا بھی لیا تو اگلے دن یا فاقہ ہے یا جتنی بھوک ہے اس سے کم ہی سرکار نے تناول فرمایا یہ حالت یہ مبارک وصف صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ تھا بلکہ آپ کے ساتھ آپ کے اہل خانہ اور اہل بیت کا طریقہ بھی یہی تھا چنانچہ دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں فرمایا ما شابعہ آلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز برن حتی لقی اللہ فرمایا کہ سرطار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اہل خانہ نے گندم کی روٹی لگا تار تین دن تک پیٹ بھر کر نہ کھائی اہل بیت کا عالم یہ تھا کہ تین دن تک شکم سیر ہو کر انہوں نے کبھی کھانا نہ کھایا تھا ایک اور مقام پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتی ہیں فرماتی ہیں کہ بعد اوقات ایسا ہوتا کہ پورا مہینہ گزر جاتا پورا مہینہ گزر جاتا اور سرکار کے اہل خانہ کے ہاں کبھی چولہے میں آگ نہ جلتی تھی ایک ایک مہینے تک گھر میں چولا نہ جلتا تھا اس لیے کہ پکانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا تو صحابی نے عرض کیا کہ اے ام مومن گزارا کس سے ہوتا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ گزارا ہوتا تھا پانی کے اوپر اور کھجور کے اوپر یہ دو چیزیں کھا کر ہم گزارا کیا کرتے تھے پانی اور کھجور کے اوپر گزارا کرتے تھے اور ایک مہینہ اور ایک روایت میں ہے کہ دو دو مہینے ایسے گزر جاتے کہ گھر کے اندر کبھی چولا نہ جلتا تھا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی روایت ہے کہ سروکارد عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اس جہانے فانی سے رحلت فرمائی تو کوئی دینار کوئی درہم کوئی بکری کوئی اونٹ بطور و وراثت کے نہ چھوڑا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو پیچھے مالے وراثت کے اندر نہ کوئی دینار تھا نہ کوئی درہم تھا نہ کوئی بکری تھی نہ کوئی اونٹ تھا اور جو کچھ تھوڑا بہت تھا اس کے بارے میں بھی سرکار نے خود رشاد فرما دیا کہ ہم انبیاء کا گروہ درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے یعنی انبیاء جو مال چھوڑ کر دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں وہ بطور مال وراثت کے نہیں ہوتا بلکہ فرمایا ماں ترک کر جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے تو اولن تو سرکار نے کوئی مال چھوڑا ہی نہیں نہ درہم نہ دینار اور اگر کوئی گھر کے استعمال کی کچھ اشیاء چھوڑی ہوئی تھی تو فرمایا کہ مال وراثت نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں صدقے کے طور پہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راحتوں سے کتنا فائدہ اٹھاتے اس کا اندازہ اس روایت سے لگایا جا سکتا ہے کہ سرکار راحت دنیا سے کتنا دور رہا کرتے تھے حضرت سیدہ تنہ حفظہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں فرمایا کہ ہمارے پاس ایک چادر تھی جسے ہم دوہرا کر کے سرکار کے بستر کے اوپر بچھا دیتی تھی ایک چادر کو دوہرا کر کے سرکار کے بستر کے اوپر بچھا دیتی تھی فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اسے دوہرا کرنے کی بجائے اسے چار طے کر کے بچا دیا دوہرا کرنے کے بجائے چار طے کر کے بچھا دیا تاکہ بستر نرم اور گداز ہو جائے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے استراحت فرمائیں فرماتی ہیں کہ جب صبح ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے حفصہ آج رات تم نے میرے لیے کیسا بستر بچھایا تھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چادر تو وہی تھی لیکن دوہرا کرنے کی وجہ اس کو چار طے کر دیا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو بلکہ پہلے کی طرح اسے صرف دوہرا کر کے بچھایا کرو کیونکہ آج شب بستر کے نرم ہونے کی وجہ سے میں رات کو جاگ نہیں سکا گویا اللہ کی عبادت کے لیے اٹھنے کی خاطر ارشاد فرما رہے ہیں کہ چادر کو چار کہہ کر کے نہیں نہ بچھایا جائے بلکہ اس کو صرف دوہرا کر کے بچھایا جائے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس چارپائی پر آرام فرماتے وہ کھردرے پٹھے سے بنی ہوتی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لیٹتے تو اس چارپائی کے جو اس میں جس سے وہ بنی ہوتی اس کے نشانات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر نمایاں ہوتے تھے جیسے بعد اوقات ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اگر چارپائی کے اوپر لیٹیں اور اس کی جو ہے جس سے اس کو بنا ہوا ہے وہ کھردری ہے اس کے اوپر اگر آدمی لیٹتا ہے تو اس کے نشانات بدن پہ پڑ جاتے ہیں تو سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی چارپائی پر آرام فرماتے کہ جس کے نشانات سرکار کے بدن اطحر کے اوپر ظاہر ہو جایا کرتے تھے اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کئی مرتبہ فاقہ کشی کے باعث یعنی کھانا نہ کھانے کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم اطہر کمر سے لگ جاتا یعنی بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ بالکل اندر کو ہو جاتا تو میں سرکار کے مبارک پیٹ پر ہاتھ پھیرتی اور ارد کرتی نفسی لکل فداؤں اے اللہ کے محبوب میری جان آپ پر قربان ہو لو تبل لب تنت دنیا بما یقوت کا یا رسول اللہ دنیا سے اتنا تو آپ استعمال فرما لے کہ آپ کو فاقہ کشی کی نوبت نہ آئے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عائشہ تو مالی ولی دنیا میرا دنیا سے کیا تعلق پھر فرمایا کہ اے عائشہ مجھ سے پہلے جو اولو العزم رسول گزر چکے ہیں انہوں نے اس سے زیادہ تکلیف دہ حالتوں پر صبر کیا اور جب اللہ کے ہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین سلا عطا فرمایا مجھ سے پہلے رسولوں نے اس سے زیادہ تکلیف دہ حالت پر گزارا کیا اور جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے عظیم عجر عطا فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی اشیاء کو استعمال کرنے کی وجہ سے میں اپنے ان بھائیوں سے پیچھے رہ جاؤں میں انبیاء سے پیچھے رہ جاؤں حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ول وسلم امام الانبیاء ہیں سید المرسلین ہیں رحمت للعالمین ہیں تمام نبیوں کے نبی اور تمام نبیوں کے سردار ہیں مگر ان انبیاء اکرام علی مسلاط وسلام کو بطور مثال بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں تنگی کی حالت پر صبر کیا تھا میں بھی تنگی کی حالت پہ صبر کرتا ہوں تاکہ میں کسی بھی طرح کسی شے میں ان سے پیچھے نہ رہ جاؤں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دنیا کو استعمال فرمانا تھا حالانکہ ہر کوئی جانتا ہے اور مسلمانوں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے کل کائنات کا اختیار عطا فرمایا اللہ کے محبود اللہ کے محبوب ہیں تو محب اپنے محبوب کو سب کچھ خطاں فرماتا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے محبوب ہیں اور خدا آپ سے محبت فرمانے والا ہے تو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا آسما خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے آقا تیرا اور دھارے بہتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا تو آپ کے ذرے وہ ہیں جن سے تارے کھلتے ہیں اور آپ کے قطرے وہ ہیں جن سے دھارے بہتے ہیں اور آسمان و زمین تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دستر خان پر آئے ہوئے مہمانوں کی طرح ہے آسمان و زمین والے تو آپ کے دسترخان پر آئے ہوئے مہمانوں کی طرح ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمایا لیکن اس کے باوجود سرکار دو عالم اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے ان میں سے استعمال نہ فرمایا حدیث مبارکہ کے اندر یہ مضمون واضح طور پر موجود ہے ایک حدیث ہم نے پہلے بیان کی تھی کہ حضرت اسرافی علیہ صلاح حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صد علیہ وسلم آپ بتائیں آپ نبی عبد بننا چاہتے ہیں یا نبی ملک بننا چاہتے ہیں یعنی ایسے نبی بننا چاہتے ہیں جس میں شان ابدیت غالب ہو یا ایسے نبی بننا چاہتے ہیں جن میں شان بادشاہت غالب ہو سرکار نے فرمایا میں نبی عبد بننا چاہتا ہوں نبی ملک نہیں بننا چاہتا نبی ابد بننا چاہتا ہوں ایک اور حدیث مبارک جو اسی طرح کے مضمون کی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے فرمایا سرکار فرماتے ہیں اللہ نے مجھے فرمایا کہ اے محبوب اگر تو چاہے تو میں مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں مکہ کے پہاڑ سونے کے بنا دوں سرکار فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رب عالمی مجھے اس کی خواہش نہیں میری آرزو تو یہ ہے کہ میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں جس روز میں فاقہ کروں یعنی بھوکا رہوں تو تیری بارگاہ میں اجز و نیاز کا ہدیہ پیش کروں اور تیرے ذکر اور تیری یاد میں مصروف رہوں اور جس روز سیر ہو کر کھانا کھاؤں اس دن میں تیرا شکر ادا کروں اور تیری حمد و ثناء کروں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جس دن ایک دن میں بھوکا رہوں تو صبر کروں اور تیری حمد کروں تیری یاد کروں تیرا ذکر کروں اور جس دن میں کھانا کھاؤں اس دن تیرا شکر کروں اور تیری حمد کروں پھر ایک اور حدیث مبارک میں ہے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے ارض کی ان اللہ یقرئک السلام اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی اپ کو سلام فرماتا ہے و یقول لک اور آپ سے یہ فرماتا ہے ات تحب ان اج علی هذه الجبال ذهبا وتكونوا معک حیثما كنت اے محبوب کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ ان پہاڑوں کو میں سونے کا بنا دوں اور جدر آپ چلیں یہ پہاڑ آپ کے پیچھے پیچھے چلیں پہاڑوں کو سونے کا بنا دوں اور جدر آپ چلیں ادھر آپ کے پیچھے یہ سونے کے پہاڑ چلا کریں کہ جہاں جتنا جیسے آپ نے خرچ کرنا ہو آپ ویسے ہی خرچ کر لیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ صلاح و السلام کی زمان سے جب یہ الفاظ سنیں سرے مبارک کو جھکا لیا غور و فکر کرنے لگے تھوڑی دیر کے بعد سرے مبارک اٹھا کر جبرائیل امین علیہ الصلات والسلام کو جواب دیا یا جبرائیل اے جبرائیل ان الدنیا دار م اللہ دار له و اعمال م اللہ مال له قد یجمعها م اللہ اکل له ارشاد فرمایا اے جبرائیل دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا اور کوئی گھر نہ ہو اور یہ اس شخص کا مال ہے جس کے پاس کوئی اور مال نہ ہو اس دنیا کو تو وہ آدمی جمع کرتا ہے جس میں عقل نہ ہو اس دنیا کو تو وہ آدمی جمع کرتا ہے جس میں عقل نہ ہو جبرائیل امین علیہ السلاۃ وسلم نے جب سرکار کا یہ جواب سنا تو جواب میں عرض کی سب بتا محمد بالقول ثابت اے اللہ کے محبوب اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ حق پر ثابت قدم رکھے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی جا رہی ہے کہ سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ چلا دیے جائیں مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے نہ یہ دنیا چاہیے نہ یہ دنیا کا مال چاہیے اس دنیا کی جگہ مجھے آخرت چاہیے اور اس مال کی جگہ مجھے آخرت کی نعمتیں چاہیے اسی طرح ایک اور حدیث مبارک بخاری شریفی حدیث کہ سرکار کی بارگاہ میں زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں پیش کی گئیں راوی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز شہدۂ اہد کے پاس تشریف لے گئے ان کے مزارات پہ تشریف لے گئے دعائے مغفرت کی اور اس کے بعد الوداعی سلام فرمایا پھر سرکار واپس تشریف لائے اور ممبر پر جلوہ گھر ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا پیشہ ہوں اور میں تم پر گواہی دوں گا میری اور تمہاری ملاقات کی جگہ حوضے کوثر ہے میں یہاں بیٹھے ہوئے حوضے کو دیکھ رہا ہوں سرکار فرمائے کہ میں یہاں بیٹھے ہوئے حوض کو دیکھ رہا ہوں اور اس کے بعد فرمایا وہ انی قد او تیت مفاد خزان مجھے زمین کے جملہ خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئیں پھر فرمایا انی لسط اکشا علیہ کم انتشریکشا علی کم دنیا کما کم فرمایا کہ, مجھے تم پر یہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے مجھے تم سے شرک کرنے کا ڈر نہیں ہے ہاں مجھے تم پر یہ ڈر ہے کہ تم دنیا میں پڑ جاؤ گے اور اسی طرح ہلاکت کی طرف جاؤ گے جیسے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے اس حدیث مبارک میں جو چیزیں بیان فرمائی گئی پہلی بات فرمائیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے میں حوضے کوسر کو دیکھ رہا ہوں دوسری بات رشاد فرمائیں کہ مجھے یہ ڈر نہیں کہ میرے بات شرک میں پڑ جاؤ گے بلکہ دنیا میں پڑ جانے کا تمہارے بارے میں ڈر ہے اور تیسری بات رشاد فرمائیں کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئیں لیکن ان زمین کی چابیاں عطا کیے جانے کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو اسرو تھا جو طرز زندگی تھا اس کے اندر کو تبدیلی نہ فرمائی فتوحات ہوئی مال غنیمت آیا اللہ کی طرف سے عطا ہوئی تحائف پانا شروع ہوئے بادشاہوں کی طرف سے تحائف آئے لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آسائش آرام راحت تنعومات والی زندگی کو ہرگز ہرگز اختیار نہ فرمایا بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فرمایا کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی کے اوپر آرام فرما رہے تھے اور اس چٹائی کے نشانات سرکار کے پہلو مبارک پر پڑے ہوئے تھے نظر آ رہے تھے جب سرکار بیدار ہوئے تو میں اس جگہ کو ملنے لگا جہاں نشان پڑے ہوئے تھے میں اس جگہ کو ملنے لگا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو ہم آپ کے لیے کوئی آرام دہ بستر بچھا دیں کہ اس بستر نے تو آپ کے بدن اطہر پر نشانہ ڈال دیے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا مانی ولی ما انا فالدنیا صائف وقال تحت فرمایا کہ میرا دنیا سے کیا تعلق ہے میری اور دنیا کی مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی مسافر گرمی کے موسم میں دن کے وقت سفر کرے دوپہر کا وقت آئے تو کسی درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ جائے تھوڑی دیر آرام کرے اور اس کے بعد اپنی منزل کی طرف اٹھ کے چلا جائے فرمایا دنیا تو میرے لیے ایسی ہے کہ گویا دنیا ایک درخت کے نیچے آنے والا سایہ ہے اور دنیا جو ہے یہ تو محض راستے میں آنے والی ایک منزل ہے حقیقی منزل آخرت کی منظر ہے یہاں دنیا کے اندر آرام تو اتنی دیر کے لیے ہے جتنی دیر ایک مسافر اپنے سفر کے دوران درخت کے سائے میں بیٹھ کر یا لیٹ کر تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہے اسی طرح کا ایک اور واقعہ سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ سے مربی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بار گاہ رسالت میں حاضر ہوا کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خوردرے بان کے ساتھ بنی ہوئی چٹائی کے اوپر ٹیک لگائے اور اس چٹائی کے نشانات سرکار سرود سرڈم کے بدنے اطہر پہ نظر آ رہے تو ایک چیز وسیم فرماتے کہ میں نے سر اٹھا کر سرکار کے مبارک گھر کو دیکھا تو بخدا مجھے اس گھر میں اور کوئی چیز نظر نہ آئی کیا تھا فرمایا کہ چمڑے کا بنا ہوا مشکیزہ تھا جس میں پانی بھرا جاتا ہے اور ایک کونے کے اندر جو کا چھوٹا سا ڈھیر لگا ہوا تھا جو جس کا آٹا پیس کے روٹی بنا جاتی ہے اس کا چھوٹا سا ڈھیر لگا ہوا تھا یہ دو چیزیں مشک لٹکی ہوئی اور جو کا چھوٹا سا ڈھیر ہے اس ظاہری بے سرو سامانی کو دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا ہو گیا کیوں رو رہے ہو میں نے ارد کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت صفوت اللہ من ہی وہ کسرا و کیسا رفی ماہی یا رسول اللہ آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے برگزیدہ آدمی ہیں اللہ کی مخلوق میں سب سے پیارے آدمی ہیں و کسرا تو عیش و آرام میں ہیں اور آپ اللہ کے محبوب اور منتخب بندے ہو کر اس حالت میں ہیں کہ گھر کے اندر یہ معاملہ ہے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو اٹھ کر بیٹھ گئے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہوں سے فرمایا کہ اے عمر یہ کیسر و کسرا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کی دنیاوی زندگی میں آسائشیں اور پاکیزہ چیزیں دینی گئیں پھر فرمایا دنیا وقرہ اے عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ ان لوگوں کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو یہ دنیا کی نعمتیں کھا جائیں اور ہمیں آخرت کی نعمتیں مل جائیں یہ فنا ہونے والی دنیا میں ہیں ہم باقی رہنے والی آخرت میں ہیں پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد رشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالی کی اس پر حمد کرتا ہوں اور پھر فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے مگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی نعمتوں سے یوں لطف اٹھانا پسند نہ فرمایا قناعت اور زہد کی زندگی اختیار فرمائی پیارے آکا صلی اللہ علیہ ول وسلم کی انہی اداؤں میں سے ایک ادا امام احمد بن برحمل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں خبھی فرمایا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کئی راتیں بغیر کچھ کھائے گزارا کرتے تھے مسلسل کئی راتیں بغیر کچھ کھائے گزارا کرتے تھے اور سرکار کے اہل بیگ کے پاس رات کا کھانا بھی نہ ہوا کرتا تھا رات کا کھانا نہ ہوتا تھا اور عمومی طور پہ جو کھانے کو کبھی جو عام روٹین میں کھایا کرتے تھے وہ جو کی روٹی کھایا کرتے تھے ایک اور روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتے حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی مرضی ہو تو ہم دنیا کے سارے خزانے اور ان کی کنجیاں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں دنیا کے سارے خزانے اور اس کی کنجیاں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں یہ بے اندازہ نے متیں نہ آپ سے پہلے کسی کو اتا ہوئی ہوں گی نہ آپ کے بعد کسی کو عطا ہوں گی آپ کو اتنا عطا کر دیں اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ دنیا میں نعمتوں کی یہ فراوانی آپ کے آخرت کے درجات کو کم نہ کرے گی یعنی دنیا بھی دے دی جائے آخرت بھی عطا کر دی جائے اور دنیا کی نعمتیں آخرت کے درجات میں کمی کا باعث بھی نہیں بنے گی آپ کو عطا کر دے پیارے آکاش سردر وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا فرمایا اجما لی فی جو دنیا کی اتنی نعمتیں مجھے دینے کا کہہ رہے ہو انہیں بھی آخرت کی نعمتوں کے ساتھ جمع کر دو جو آخرت کے درجات ملنے ہیں وہ تو ملیں گے جو دنیا میں دینے کی بات ہو رہی ہے ان کو بھی آخرت کے لیے جمع کر دو اور یہ بھی مجھے آخرت کے اندر ہی مل جائیں یہ پیارے آکا صلی اللہ علیہ ول وسلم کا دنیا سے بے رغبتی کا اظہار فرمانا ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی ان چیزوں کے اندر کتنے محتاط ہوا کرتے تھے اس کے لیے ایک حدیث مبارک ملاحظہ فرمائیں عبداللہ بن عمر ابر اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات آپ نے اپنے پہلو کے نیچے ایک کھجور پائی اور اسے تناول فرما لیا پھر ساری رات بے چینی سے جاگتے رہے ایک کھجور کھانے کے بعد ساری رات بے چینی سے جاگتے رہے ایک زوجہ محترمہ نے کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری رات سوئے نہیں کیا بات ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ میں نے اپنے بستر پر کھجور کا ایک دانہ پایا اور اسے کھا لیا پھر مجھے یہ خیال آیا کہ میرے پاس صدقے کی کھجوریں آئیں تھیں کہیں یہ کھجور ان کھجوروں میں سے نہ ہو اس بے چینی کی وجہ سے ساری رات مجھے نیند نہ آئی کہ صدقہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہ تھا آپ کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیاوی چیزوں میں اور حلال و حرام کے معاملے کے اندر کتنے محتاط ہوا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ ول وسلم کی آخرت کے حوالے سے کتنی عظیم فکر تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کے زہد و کناط کے صدقے ہمارے دلوں کو کنا سے معمور فرمائے زہد اختیار کرنے کے توفیق عطا فرمائے دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے امین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم